بس اللہ رحم الرحمۃ اللہ وحمۃ اللہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متبارہ سکن موجود تمام کو کرتے ہیں ہم. ہمارا اور ساتھی میرا نشید میں بھی موجود خارن گرامی اور سامعین سب کو سلام عش کرتے ہیں ہمارے سنسلہ دس کتاب للاحت باب باب نمبر سستارہ ہیں اور باب نمبر باب ایمان, ایمان نظر اور احد کے باب میں ہے اور درس نمبر چار اور یہ اس باپ کا آخری درسان اس میں نظر کے بارے میں کل جو ہے اس نظر کے بارے میں تھا جو, جو, جو اب جو صحیح نظر ہے شریطہ پر منعقدہ نظر ہے اور اس کے جو ہے اس نظر کو توڑنے کی صورت میں احد توڑنے کی صورت میں آپ پر جو ہے کفارہ تھا کفارہ قسم آپ کو ادا کرنے پڑتا ہے یہ ذکر کن ہو گیا ابھی آگے فرماتے ہیں ایک وغا. ہاں جی پسندیدہ نظر نظر تھا وہ بہن ہو گیا اس کے چاقس میں بین فرمایا غیر پسندیدہ نظر میں ایک مکرو نظر ہے ایک حرام نظر ہے وہ نظر المحرم ما حرام نظر فعیح وہ کیا وہی یہ, یہ المحرماتی ہاں جی وہ جو ہے حرام کاموں کے سلسلے میں کی جانے والی نظر ہے ان حوام کاموں کے سلسلے میں کی جانے والی نظر ہے مثلاً قل قتل بغیر الحق ایک آدمی یوں نظر کرے اگر میں فلاں شخص کو نہ قتل کر سکوں تو میں اتنے دن روزہ رکھوں گا اتنا صدقہ دے دوں گا اتنا نماز پڑھوں گا اس طرح جو ہے نفل نماز پڑھوں گا تو اس طرح کی نظر کرنا ہاں جی حرام کاموں میں نظر جو ہے کرنا یہ ہے شرن حرام ہے اور کل قاتل جیسے حرام کا مثال دیں جیسے قاتل کرنے بغیر حق نہ حق قتل کرنے کا نظر کریں یعنی اگر میں نے یہ کہ فلاں کو اگر میں نہ حق قتل کر سکوں اور اس میں میں کامیاب ہو جاؤں تو میں فلاں صدقہ کروں گا روزہ رکھوں گا اس طرح یہ حرام ہے ابھی ذنا یاسوس یا کام کے مرتخب ہونے کا نظر کریں اور یہ کام میں کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اتنا دن روزہ رکھوں گا یا فلاں نے کام کروں گا یہ بھی جو ہے حرام ہے او شرو الخم یا شراب پینے کا ہاں جی وہ جو ہے نظر کریں اگر میں شراب پینے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر میں اتنا دن روزہ رکھوں گا ابھی ظلم یا کسی پر کل علامہ میں کسی مومن پر ظلم کرنے میں کامیاب ہو گیا ظلم کر سکا نہ حق تو اس کے غزلے میں یہ نظر رکھوں گا فلاں روزہ رکھوں گا یا یہ نیا کام کروں گا اب غیر اس علاوہ من المحرمات دوسرے کرام کاموں کے انجام دہی کے لیے نظر کرے تو یہ نظر خال سالہ ناظری ہی نہیں ہے اس ایسا نظر کرنے والے شخص پر شرملت توبہ تو سوائے توبہ کی وہ توبہ کریں اس غلط نظر سے وہ رجوع اور غلط ارادے اور نیت سے اور رجوع کریں اما امراح ہو اس کام سے جس کا اسے حکم کیا شیطان نے کیونکہ کسی کو قتل کرنے کا حکم ہاں جی دل میں سو جانا خلاف شرح کاموں کے انجام دینے کا حیاس کاموں کا شراب پینے کا مومن پر ظلم کرنے کا یہ سب یقیناً جو شیطان کا حکم ہے ہاں جی نواز شیطان یا مرغم بالخا والمنکر ومنکر نے فرمایا اور بیائی اور گناہ کے کاموں کا تم ہی حکم کرتا ہے تو لہذا جو یہ سب شیطانی حکم ہیں لہٰذا اس سے توبہ کریں اور رجوع کریں اور اس نظر کو فورن توڑیں کہ جی اس حکم کو فوراً توڑیں اس کے عمل درامت کو اور اسے فوراً توبہ کریں اللہ کی طرف پلٹ کے, کے آ جائیں اور شیطان شیروں پھیلیں یہ حکم ہے تو یہ اس نظر کے توڑنے پر کوئی آپ اور گناہ نہیں ہے اس کو توڑنا ہی حکم ہے توڑنا عبادت ہے اسے توبہ کرنا واجب ہے ہاں جی اس نظر پر تو پر جو ہے حرام نظر کرنے پہ کوئی کفارہ نہیں ہے اس کو توڑنا ہی واجب ہے عمل مغروح مقروح نظر کیا ہے جیسے فائفی مالا یعنی ایسے کاموں کے بارے میں آپ نظر کریں جو بے مقصد ہیں یعنی بے مؤثر اور غیر ممنوشہ تو حرام کام تو نہیں ہے لیکن بے مقصد کسی کام کے سلسلے میں آپ نظر کریں جیسے کس سفر الال بالا دن کسی شہر کی طرح سفر کرنے کا لئے تفر تفر صرف تفریح کے لئے تفریح کے کسی شہر کی طرح سفر کرنے کا نظر کریں اور میدان ان کسی میدان کی طرف جانے کے نظر کریں اور بوستان یا کسی باغ کی طرف جانے کا کہ جن کے پاس جانے میں لاء الطاحت کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تجیو الاوقات سوائے وقت ضائع ہونے کے وقاصا القلب دل ساحت ہونے کے تو اس ان کی نظر کرنا جو ہے ایسے کامپوں کا امکان نے نظر کرنا یہ مقرول قسم ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں سوائے وقت کے ذرا کے اور اللہ اللہ کے دل سخت ہونے کے اچھا سے فرماتے ہیں تو یہ جو ہے یہ مقرول قسم ہے ایسا قسم بھی نہیں کرنا چاہیے بندے وومن کو آگے فرماتے یہ موضوع ختم ہو گیا آگے یوز و لمن نہ اب نیا مسئلہ ہے اگر ایک آدمی نظر کرے اپنے تمام مال صدقہ کرنے کا تو وہ کیا کریں فرماتے یوز و جیسے لمن اس شاذ کے لیے نہ جس نے نظر کیا یا تصدقائیے کے صدقہ کرنے کے بھی جمی مالیاب کے تمام مال صدقہ کرنے کے نظر کریں خوف پھر دیتے تمام مال صدقہ کروں تو اس کو فقر فاکا کے شکار ہونے کا خوف ہے و خواب پھر خوف ہو جائے بن مشقت الفلاس تاندستی کی میں گرفتار ہونے کا مشقت تاندستی کے مشقت میں مبتلا ہونے کا خوف ہو گیا تو اس کے لیے جائز کیا ہے یہ جائز این یوکو بیمہ یہ کہ وہ قیمت کریں مال اس کے جتنے بھی مال ہیں جس کو نظر کے ان سب کی قیمت کریں وہ معافی مل کے اور جو اس کی ملکیت میں ہے اور اس نے دینے کا نظر کیا ہے جو کچھ ان سب کی قیمت کریں اس کے بعد وہ تصد پھر صدقہ کریں بتجریج آہستہ آہستہ ہے جن جو آمدنی آتا ہے سے آہستہ آہستہ جو ہے صدقہ کریں تاکہ لیو وفی فاتی لیو وفیہ وفا کریں پورا ہو جائے وہ پورا کر سکیں مانظر جو اس نے نظر مانی ہے اس کے پورے مال کو اس نے نظر کرنے کا نیت کیا تھا تو وہ مال کو رکھیں وہاں جو اور اس کی قیمت کریں قیمت کو پھر آہستہ آہستہ دیتے چلیں تو پھر تاکہ وفا ہو جائے پورا ہو جائے جو کچھ نظر کیا اس پر بھی عمل ہو ولم میں اور اس کو بہت بڑا نقصان بھی نہ ہو اور افلاس و تندرست کا شکار بھی نہ ہو تو جو پوری مال صدقہ کرنے کا نیت کیا تھا تو اب وہ پوری مال نہ, نہ کریں تمام جائیداد کو صدقہ نہ کریں ان کی قیمت کے پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس قیمت کو ادا کرتے چلیں ہاں جی تاکہ اس کے مال بھی اس کے پاس رہیں ساتھ سامان بھی رہیں زمین ہو تو وہ رہیں ہاں اور جائیداد ہو تو وہ رہیں اور اس کی قیمت حہستہ حہستہ ادا کرتے چلیں تاکہ جو ہے نظیر بھی پورا ہو اور اس کو گناہ بھی نہ نظر جائے نظیر تو کا گناہ بھی نہ جائے یہ برختم آگے آہد کے بادار میں عمل آح دوبارہ آحت خدا کے ساتھ کیے جانے والے وعدے اس کا حکم کیا ہے حکل یمینی یہ بھی قسم کی طرح ہے اس کا حکم میں اللہ کے ساتھ آحت کے ہی لفظ آحت وعدہ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں تو اس رض میں جو ہے اس کا اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے چیز جائز شرن صحیح ہونی چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنے واجب ہے اور عمل نہیں کیا تو اس پر قسم کا کافر ہے فرماتے ہیں آہد جو ہے کل یمین قسم کی طرح وہ سگا کے سگا اور الفاظ اس کے یہ ہے یا قول یہ کہ بندہ عہد کرتے ہوئے کہیں آحط اللہ میں اللہ کے ساتھ عہد کیا او اللہ احد اللہ میرے اوپر اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ ان و متحان کا جب بھی ایسا کوئی کام ہو جائے میرے فلاں نیک کام ہو جائے امتحان میں پاس ہو جائے یا ولان کام ہو جائے تو کوئی بھی نیک کام اللہ قضا تو میرے اوپر اللہ کے رضا کے لئے اتنی چیز جو ہے دینا میرے اوپر لازم ہے اللہ نے میرے گردن پہ قزا اس طرح مثلاً اتنا روپے دینا اتنا روزہ رکھنا یا مثلا کوئی اور نیک کام کرنا میرے گردن پر ہے اس طرح وہ لفظ نظر کی جگہ پر عہد اللہ کہیں ہاں جی یہ الفاظ بولیں تو کیا ہو جائے گا جب اس نے اس طرح قسم کھایا عہد کیا فیل دمک الیمینی تو پھر لازم ہے قصیمین قسم کی طرح نسکم بھی قسم تھا یہ قسم کی طرح اس کو پورا کرنا لازم ہے وہ علم یہ تو اور اگر اس نے جس چیز کا عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ وہ میسر نہ ہو جائے وہ اس کو پورا نہ کر سکے وہ ہنی سا اور وہ عہد توڑے اللہ کے ساتھ کیا وہ وعدہ توڑ دیں تو فاق علیہ کفارت الجمین تو اس شخص پر جو ہے وہ لم یہ تیسر تو وہ پورا نہ ہو جائے سا اور عہد توڑ دے فعالی تو اس پر واجب ہے کہ الیمین قسم کا کہرہ یعنی قسم کا کہرہ جو آپ نے پڑھ لیا ہے وہ اس کا ادا کرنا پڑے گا کیونکہ اہد بھی شاسی نے فرمایا قسم کی طرح ہے ہاں جی ہے کفرہ تینوں کا ہی جیسا ہے قسم کا کہہ نظر کا کفرہ اہد کا کہہ سب کا کہہ وہی قسم کا کہہ ہیں۔ ہے ہاں جی کہ دو سٹیپ میں ہے پہلے سے یہ غلام آزاد انسان دس مشینوں کو کھانا کھلا ہے کپڑا پہننا ہے یا غلام آزاد کریں ان تینوں کاموں میں سے جو آپ کرنا چاہیں کر سکیں کر لیں اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بل مال خرچ ہوتا ہے تو پھر جو ہے غلام آزاد پھر دو تین دن روزہ رکھیں تو یہی حکم جو ہے قسم توڑنے کے سر میں بھی ہے نظر توڑنے کی صورت میں بھی ہے اور ابھی وعدہ توڑنے کے سر میں بھی یہی حکم ہے اس جاب نے فرمائے فعلی شاعظ پر واجف ہے کفارت القسم یمین کا قسم توڑنے کا کفارہ یہ بات ختم ہو گئی ٹھیک آگے آگے فرماتے ہیں فمن نظر فرسن اگر کوئی شخص جو ہے نظر کرے اپنے ایک گوڑے کو اور اولاً یا اون کو ہد جوے طلّہ اللہ, اللہ کے گھر کے قربانی کے لیے یا اللہ کی کے گھر کے لیے ہدیہ کے طور پر نظر کریں اون قربانی کے لیے جانور سواری کے لیے مثلاً تو حدین لبیتلا اللہ کے گھر کے لیے جو اس کے لیے جو ہے نظر مانیں اس کے لئے ہدیہ کے طور پر بیچ دیں یعنی امن نظر فرسن کوئی نظر گوڑا گھوڑا اون یا ان حدین لبیت اللہ کے گھر کے لیے ہدیہ کے طور پر تو اس کے لیے نظر کریں تو کیا کریں فرماتے ہیں پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے جاز جیسے ہو کہ یہ ساس اس جانور کو بیچ دیں پھر وہ صرف اور خرچ کریں سما اور اس کی قیمت کو فی معاون الحاج ہاں جی حاجیوں کے خرچہ خورا میں جو حاجی لوگ جاتے ہیں سفر میں ان کو ان کے خرچے پر خرچ ان پر خرچ کریں فی معاون الحاج ہاجیوں کے ضروریات اخراجات میں صرف کریں یہ جو ہے کعبہ کے لیز وقف کرنے کے صورت میں کوڑا نظر کیا اون نظر کیا تو اس کا یہ ہوا جانور کو بیچ کر اس کا قیمت حجاج پر حرف کرنا جائز ہے فرماتے ولیکل مشدن اسی طرح ہر مشہد یعنی درگاہوں پہ آستانوں پہ من المشد المتورکہ بابرکت مشد میں سے یعنی امبیا علیہ وسلم علم علیہ وسلم کے آستانوں کے لیے بھی اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے لیے اگر کسی نے کوئی جانور مثلاً گائے بیل یا جیسے گھوڑا اون والا وقف کر لیا ہے تو ہاک صرف تو وہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے فی مونتی زائرین اللہ ان جگہوں کی زیارت کو جانے والی کے خرچے پر مئونہ ان کے خرچے اور ضروریات پر خرچ کریں گے یا صرف وہ صرف کریں گے خرچ کریں گے مئونہ اخراجات میں زائرین اللہ اس مقدس جگہ کی اس مقدس زیارت گاہ کی زیارت کرنے والے زیارت کو جانے والے لوگوں پر صرف کریں ہاں پھر اس مال کھو دیں اس کی قیمت کریں گے اور کوئی گولہ جیسے اون وغیرہ کوئی چیزیں نہ دلے اس کسی آستانے کے لیے اور آپ سے بہت دور ہے تو پھر جو اس کو وہاں پہنچانا تو مشکل ہے لہذا اس کو بیش کر اس قیمت کو ہاں اس حسانے کی طرف جانے والے زوار پر خرج کریں ہاں جس طرح جو ہے کعوے کے جانے والے زیارتوں زوار پر حرج کر سکتے تھے اس طرح جس چیز کے لیے وضع وقف کیا ہے نظر کیا ہے اسی جگہ کے طرف جانے والے زوار پر خرج کریں ہاں جی فرماتے ہیں ہاں جی وہ لیکل مشدن ہار وہ جانور وغیرہ جو کسی بھی آستان کرمنل مشاہد متبابرکت مشاہد میں سے مشاہدین آستانے درگاہیں ان پر ان کے لیے وقف کیا ہو تو حاق ہو اس کا بھی اسی طرح حکم جسر کعبہ کے بارے میں تھا کہ یہ صرف اس مال کو قیمت کر کے اس کی قیمت کو خرچ کریں گے صرف کریں گے پھر معاونت زائرین خرچے میں اخراجات میں الزائرین زائرین لا ان زائرین کا جو اس مقندس مشہد کی ان مشاعط کی سائنسدانوں کی زیارت کو تشریف لے جاتے ہیں تو اذن گرامی یہ درس بھی الحمدللہ للہ باب و نظر ایمان بھی آج ختم ہوا آج کل سے جو ہے باول ہو انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ سب کو سلام رکھے